بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين عن زينب بنت تعب ان الفريعه بنت مالك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري اخبرت عنها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ فریعہ بنت مالک بنت ہیں یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی فری اخبار آپ نے نہیں سنا شروع سے دوبارہ کر دوں میں نے تو سمجھا کہ آپ سن رہے ہیں میں نے پوری کی کر دی ہے چلے دوبارہ سنیں. زینب بنت کہتی ہے کہ ہیں بنت مالک بن سنگ جو ابو قائد خودری رضی اللہ تعالیٰ نے, کی. انہوں نے یہ خبر دی کہ, انہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مسئلہ پوچھا انتر جا الا کہ کیا وہ واپس اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ جائے بنی خدر بنی خدرا میں ابو سعید خدری ابو سعید خدری کی بہن تھی نا رضی اللہ تعالیٰ تو ابو سعید کے ساتھ جو خدری لکھا ہوا ہے یہ قبیلے کی طرف مثبت ہے تو کیا وہ بنی خدرا یعنی اپنے گھر والوں کی طرف واپس چلی جائے جہاں ان کا خاندان رہتا ہے جہاں خراج کیونکہ اس کا شوہر نکلا ہوا ہے فی طلب آب جو اس کے غلام تھے اس کی تلاش میں اباکو جو وہ بھاگ گئے تھے تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا میرے شوہر کو قالت کیسی ہے فریا ال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ, ان کہ کیا میں اپنے گھر والوں کی طرف چلی جاؤں ان ن زو ان نو جی لمبی رکنی پھر منزل فقاتین کیوں کہ میرے شوہر نے لمبی تک مجھے نہیں چھوڑا پھر منزل ایسے گھر میں کہ کو جس کا وہ مالک تھا یعنی اس کی ملکیت میں کوئی گھر تھا ہی نہیں وال نہ فقاتین اس نے کوئی خطہ چھوڑا ہے کہ میں اس کے گھر میں عزت گزاروں کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام کی ہاں آپ چلی جاؤ سرف تمہیں پلٹی ہی تھی کہ حتیٰ اذا کنتو فی الحجرتی کہ یہاں تک کہ جب میں حجر مبائک میں تھی او فی المسجد یا مسجد نبی میں تھی زعانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو سیتی بیسی کی اپنے گھر میں شوہر کے گھر میں ابھی کہی رہو حتیٰ ابلغل کتاب اجلا یہاں تک کہ آپ کے عدت مکمل ہو جائے حالت کہتی ہے پاعتدت فیہی میں نے اس مکان میں عدت گزارا ا تو معلوم ہوا کہ وفات کی عزت کے اندر عذر کی وجہ سے شوہر کے گھر سے نکلنا جائز ہے اور یہ جو پریا بنت مالک تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت دی کہ ان کو عذر ہے لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا ہوگا کہ نہیں کوئی عذر نہیں ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ واپس ہی اپنے شوہر کے گھر کے اندر ہی عزت گزارو قالت جب میرے پاس شریف لائے اس وقت جب میں ابو سلمہ انتقال کر گئے تھے فقط علیہ اور اس وقت میں نے اپنے منہ پر ایلوا لگایا ہوا کبیرا نے صبیر کہتے ہیں کو جیسے کتف ہوتا ہے کتس کبیر ایک دوائی کا نام ہے کبیر دوائی کا نام ہے یہ جی کڑوی دوائی ہوتی ہے کبیر کہتے ہیں تو میں نے اپنے منہ پر ایلوا لگایا ہوا تھا جی بالکل صحیح آپ نے صحیح لکھا ہے ایلوا لگایا ہوا تھا فقال ما ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر سلام یہ کیا لگایا ہوا ہے خوشبو نہیں ہے جہاں کہ یہ جو الوا ہے یہ چہرے کو جوان بناتا ہے اللہ تہالی اللہ باللیلی فتمزعیہ نہاری تم رات ان کے اندر اس کو نہ لگاؤ بلکہ رات کے وقت اس کو لگاؤ جب دن ہو جائے تو پھر اس کو اتار لو وی وَلَا وَلَا اور نہ خوشبو والی کنگی کرو نہ مہندی لگاؤ <غابن> کیونکہ مہندی جو ہے وہ سورخ رنگ کی ہوتی ہے خوشبو بھی ہوتی ہے کل تو میں نے عرض کیا بھی ائی یا رسول اللہ اس چیز سے میں کہیں کروں یا رسول اللہ قال بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کے پتوں کے ساتھ کی نبی رأس کی اس سے اپنے سر کو لیپ لیا کروں وعنها عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عنها زوجها اس ادیب سے کیسا معلوم ہوا کہ عگت کے دوران بیوی کو اختیار نہیں کرنی چاہیے اسی عزل سے اگلی روایت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا الم طوف کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے نہ پہنے رنگا ہوا کپڑا منت سے یادی و اور یہ جو معصر ہے اسے مراد زرد رنگ زرد رنگ کا کپڑا نہ پہنے ولل ممشقا اور نہمشقا یہ نیم کے زمے کے ساتھ پہلا میم زما کے ساتھ شین کے اوپر شرط پڑنے ممشقا یہ سرخ رنگ, رنگ کی ایک قسم کی مٹی ہوتی ہے اس کو ممشقا کہتے ہیں تو اس مٹی سے سورخ رنگ کی مٹی سے رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے ولل خلی ہا کے جمع کے ساتھ اور ہا کے کچرے کے ساتھ بھی جائز ہے اور جا کے شد فلیا کی جمع ہے وہ چیز جس سے زیب و زینت حاصل ہو جائے یہاں مراد زیور ہے کہ زیورات بھی نہ پہنے ولا تختہ زیبو اور نہ مہندی لگائے ولا تک کا ایلو نہ سرمہ لگائے الف ثالث عن سليمان بن يسار ان الاحواك هلك بالشام حين دخلت امراته في الدم من الحيض الثالثه سليمان بن يسار کہتے ہیں کہ احواك کا ہے مولا ملک شام میں اس وقت فوت ہوئے جب کہ ان کی بیوی بی کا تیسرا حیض شروع ہو چکا تھا اور احبس نے تعالیٰ نے ایک خط لکھا یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہ جب وہ عورت تیسرے حیض جب اس کا شروع ہو گیا ققد بریعت ہو کہ وہ اخبار سے بری ہو گئی و بری امین اور اخبت اس سے بری ہو گیا لا ولا لایا نہ یہ اس کا وارث نہ یہ اس کی وارثہ تو آپ نے تو یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ عیدت و حیض کے اعتبار سے ہونی چاہیے احناف کے نزدیک ہے یہ احناف کے نزدیک ہے سب کے نزدیک نہیں ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ زید بن ثابت کے نزدیک ہے کہ میں کے اعتبار سے ہے عزت توہر کے اعتبار سے ہے تیسرے حیض میں تین توہر ہو جاتے ہیں بلکہ ڈھائی توہر تین توہر تو ہوتے نہیں ہیں لیکن جیسے کہ امام شافی اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ تہر کے اعتبار سے ہے تو پھر جب تیسرا شروع ہو جاتا ہے تو ان کے نزدیک عدت ہو جاتی ہے یہ صرف انہی کا فتوا ہے زیر صابق کا فتوا ہے اور امام شاپی کی دلیل ہے اور ایک بات آپ کو یہ بھی معلوم ہوگی اس حدیث سے کہ ایک صحابی دوسری صحابی کی تقلید کر رہا ہے دوسرے صحابی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے اسی کی تقلید کر رہا ہے تقلید بھی جس شوہر نے عورت کو طلاق دی ہے تو اس کو ایک یا دو بار حضایا اور پھر حیض موقوف ہو گیا اس کا آیا نہیں حیض وہ نو مہینے تک انتظار کرے فان بان با ہم اگر حمل ظاہر ہو جائے تو فضا کا تو پھر یہی عدت وغیرہ حمل ہے دو مہینے کے بعد تین ماہ تک عدت کے دن گزارے اور اس کے بعد وہ حلال ہو جائے گی بابلائی ان شاء اللہ ہوئے السلام علیکم